اللہ ہے جس نے اسمان اور زمہ اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھے دن میں بنائی پھر عرش پر استوا فرمایا اس سے چھوٹ کر لا تعلق ہے کر تمہارا کوئی حمات اور نہ سفارشی تو کیا تم دیا نہ او کرتے